فرحل مخل فون خل فرسول کری ہو جے دوبی ام و کرم وسیم فی سب لہی و کول فروفل ہر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 فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا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 کہ عبداللہ ابن ابئی رئیس المنافقین مر گیا اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا آپ نے کمال فراغ دلی کے ساتھ عطا کر دیا پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے با اسرار عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ سب باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لیے عام تھی آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کرنے میں تعمل نہ کیا آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہی ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست تھک میں خدا سے آپ کو روک دیا گیا کیونکہ اب یہ مستقل پالیسی مقرر کی جا چکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح پنپنے نہ دیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس گروہ کی ہمت افزائی ہو اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ فساق اور فجار اور مشہور بفسک لوگوں کی نماز جنازہ مسلمانوں کے امام اور سربر آوردہ لوگوں کو نہ پڑھانی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے ان آیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ کو کسی جنازے پر تشریف لانے کے لیے کہا جاتا تو آپ پہلے مرنے والے کے متعلق دریافت فرماتے تھے کہ کس قسم کا آدمی تھا اور اگر معلوم ہوتا کہ برے چلن کا آدمی تھا تو آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیتے تھے کہ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اسے دفن کر دو وَلَا تُعجبك أموالهم وَأَوْلَادهم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 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُلُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ اِسْتَأْذَنَكَ أُلُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ جب کبھی کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوئی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 گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا یعنی اگرچہ یہ بڑی شرم کے قابل بات ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے تندرست صاحب مقدرد لوگ ایمان کا دعوی رکھنے کے باوجود کام کا وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس بیٹھے اور عورتوں میں جا شامل ہوں لیکن چونکہ ان لوگوں نے خود جان بوجھ کر اپنے لیے یہی رویہ پسند کیا تھا اس لئے قانون فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات چھین لیے گئے جن کی بدولت آدمی ایسے زلیل اتوار اختیار کرنے میں شرم محسوس کیا کرتا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بی اموالهم و انفسهم و اولئیک لهم الخیرات و اولئیک